اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے اسے نمت دی اور تم نے اسے نمت دی کہ اپن بی بی اپنے پاس رہنی دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنی دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اور تمہیں لوگوں کے تانا کا اندیشہ تھا اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں ہے پر کچھ حرج نہ رہے ان قلعے پالکوں منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہے کر رہنا